بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ علی آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ میرے رب کا کلام لیے حضروں یہ سلسلہ آخری جو ہم نے کیا تھا یہ ماہ رمضان سے پہلے ہم نے آخری سلسلہ کیا تھا اور پھر اس کے بعد ماہ نزول قرآن ماہ رمضان کی آمد ہوئی اور یہ مہینہ اپنی برکتیں رحمتیں لٹاتا ہوا ہم سے رخصت بھی ہو چکا ہے اور آج شوال المکرم کی جولائی کی ڈبل بارہ تاریخ چوبیس اور یکم زی قاعد الحرام کا آغاز ہو چکا ہے یکقم زی قاعدہ ہے اور شوال المکرم بھی ہم سے رخصت ہوا تو یوں کہہ سکتے کہ مجموعی طور پر تقریباً پانچ یا چھ نہیں بلکہ چار اور چار آٹھ تقریباً نو دس ہفتوں کے بعد پھر حاضری ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی عظمت اور محبت کا مزید فیضان عطا فرمائے سرکار تو جہاں صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے جو کہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد ماہ سوال المکرم ختم ہو چکا ہے میری تمام شکا رسول سے مدنی انتجا ہے کہ اپنے مدنی انعامات کے رسالے یہ ذمہ داران کو جمع کروا دیجیے مدنی انعامات یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک بڑا خوبصورت مدنی کام ہے اور یہ یہ ہے کہ آپ کو ایک سوالن جواباً ایک رسالہ دیا گیا ہے اور رسالہ اسلامی بھائیوں کے اسلامی بہنوں کے لیے مدنی منوں کے لیے طالبۂ کرام وغیرہ کے لیے الگ الگ ہے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے گویا کہ ایک اسلامی زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بیان کیا گیا اس میں تو یہ جو دعوت اسلامی سے کچھ نہ کچھ وابستہ ہیں آتے جاتے رہتے ہیں مدری مذاکرے میں مدری مش... مشوروں میں ہفتہ وار میں مدرسۃ المدینہ بالغان وغیرہ میں تو یہ اس سے بخوبی ان کو پتا ہوگا کہ یہ کتنا اہم مدنی کام ہے مدنی انامات پر عمل کرنا اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم فکر مدینہ کریں فکر مدینہ یہ جو اس میں جو ڈروز بنے ہوئے کھانے بنے ہوئے اس کو پور کرنا ہوتا ہے یس اور نو کہ یہ عمل کیا یہ عمل نہیں کیا یہ اس کو ہم کہتے ہیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے جو ایک سیلف ریکٹیفکیشن جس کو ہم کہتے ہیں خود احتسابی کا ایک طریقہ ہے اور اپنی اصلاح کرنے کا ایک ذریعہ بنایا دعوت اسلامی نے دیا ہے جس کو ہم مدنی انعامات سے تعبیر کرتے ہیں مدنی انعامات سے کہتے ہیں رسالہ ہے یہ اگر ہو سکے تو ہمارے ایم سی آر والے اس کو کتنا جھلک دکھا دیتے البتہ یہ ماہ ختم ہوا تو شوال المکرم کا جو یہ سلسلہ مہینہ ختم ہوا ہے تو ہر ماں کی پہلی تاریخ ہر نئے ماں کی پہلی تاریخ کو یہ فکر مدینہ کر کر ہمیں یہ رسالے اپنے ذمہ داران کو جمع کروانے ہوتے ہیں تو اب تک اگر نہیں جمع کروائے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں مل کر اس مدنی انعامات کے رسالے جمع کروائیں اور اگر اب تک مدنی انعامات پر عمل کرنے کا ہمارا وہ رجحان نہیں ہے یا عمل کرنے کی ہماری عادت نہیں ہے تو مدنی نتیجہ ہے کہ اس کو اپنے اس میں لیں روٹین میں لیں اور اس کا طریقہ آپ مطلب اس کو اس کے طریقے کار کے مطابق اس کو فول فل کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کی رب برکتیں آپ خود اپنے اندر بھی اور اپنے گھر والوں کے اندر بھی آپ اس کی برکت ان شاء اللہ تعالی محسوس کریں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کسی مدنی انعام میں دو مدنی انعامات بالخصوص قرآن کریم سے متعلق بھی ہیں ایک مدنی انعام یہ ہے کہ کیا آپ نے روزانہ تین آیات ماتا جمع کنز الامان خزانہ عرفان جو قرآن کریم کی تفسیر ہے اس کے ساتھ پڑھ لیا اور اگر میں کہوں تو مدنی کاموں کے حوالے سے تو مدنی حلقہ بھی مدنی انامات میں شامل ہے کہ فجر کے بعد بھی قرآن کریم کا ایک, ایک طرح سے سرات الجین تو تفسیر قرآن اس کا بیان کیا جاتا ہے جسے قرآن سیکھنے سمجھنے اور پڑھنے کا موقع ملتا ہے بلکہ اگر ایک مدنی انامت مدنی نام کی طرف جائیں تو مدرفت المدینہ بالغان بھی ہے جہاں قرآن کریم درست پڑھنے اور سمجھنے کا بھی موقع ملتا ہے ساتھ ساتھ یہ مدنی نام بھی ہے کہ آپ نے روزانہ سورے ملک کی تلاوت کی یا نہیں کی اب آپ دیکھیں یہ تین سے چار مدنی نامات جو بہتر مدنی نامات ہے سیونٹی ٹو اس میں یہ تین سے چار مدنی نامات کا جو میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا اس کا تعلق بھی میرے رب کے کلام سے ہے یعنی یوں سمجھیے کہ مدنی نامات یہ اللہ تبارک و تعلی کے پاکیزہ کلام قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اس کو سیکھنے وغیرہ میں اور پھر یہ کہ آخرت سے نجات دلانے والا ایک عمل جو سورے ملک ہے یوں تو قرآن کی تلاوت خود آخرت سے نجات دلانے والا ایک منفرد عمل ہے کہ قرآن کریم اپنی تلاوت کرنے والے کی بروز قیامت شفاعت فرمائے گا یعنی قرآن کریم کو یہ اعزاز حاصل ہے تو خود تلاوت کرنا یہ خود دنیا اور آخرت کو سوارنے والا ایک عمل ہے اور تلاوت قرآن کریم دنیا اور آخرت دونوں کی پریشانیوں کو دور کرنے میں اس کا ایک اپنا مقام و مرتبہ ہے تو قرآن کریم کو اگر ہم دیکھیں اس کے پڑھنے کو دیکھیں اور مدنی انعامات کو دیکھیں آج پہلی ذکادت الحرام ہے تو میری مدنی نتیجہ ہے کہ نئے مدنی انعامات کے رسالے حاصل کریں اور اگر اب تک عمل نہیں تھا کمزور تھا تو آج سے شروع کر دیں آئی اکم زی ہے اور کل فکر مدینہ کر لیجئے گا فیری زی قیادت الحرام کی تو اس میں آپ دیکھیں گے تو ان شاء کو میرے رب کے کلام کا عمل کرنے کا اور میرے رب کے کلام کو پڑھنے کا بھی اس میں مدنی انعام آپ کو ملے گا کہ اب سراۃ و جینا نیے تو تفسیر ہے قدرے تھوڑی تفصیل ہے تو اس میں چند منٹ پڑھنی ہوتی ہے سات آٹھ منٹ تو سات آٹھ منٹ میں جتنے صفحے پڑھے وہ ہے پھر اس کے علاوہ سورہ ملک کی تلاوت بھی آپ کے مدنی انعامات میں کا یہ حصہ ہے سورہ ملک کی تلاوت اللہ اللہ اس کی تو باتیں کچھ اور ہے اور میں چاہوں گا کہ آج ایک بار پھر میں سورہ ملک کے حوالے سے کچھ آپ تک حدیثیں پہنچاؤں تاکہ مزید ہمارے اندر سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی رغبت محبت اور اہمیت پیدا ہو چنت حضرت عبداللہ بن عباس ربی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی صحبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی صحبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ خیمہ نصب کیا خیمہ لگایا وہاں ایک قبر تھی اور انہیں معلوم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے اچانک انہیں پتا چلا کہ یہ ایک قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک مکمل کر لی وہ صحبی جب پیارے آکا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس کی یارسلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے نادانستہ ایک قبر پہ خیمہ لگایا اچانک مجھے معلوم ہوا کہ یہ قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے یہاں تک کہ اس نے صورت مکمل کر لی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا یہ سورت عذاب قبر کو روکنے والی اور اسے نجات دینے والی ہے کتنی عظیم سورت ہے سورہ ملک تبارکل عظیم الملک ملک یہ انتیسواں پارا پارا ٹوینٹی نائن ٹوینٹی نائن پارا کی پہلی صورت سورہ ملک کہلاتی ہے یہ اس, اس کا نام سورہ ملک بھی ہے اور چونکہ اس میں یعنی سلطنت و بادشاہت کا ذکر ہے تو اس کو سورہ ملک بھی کہا جاتا ہے اور اس کی پہلی آیت کی شروع میں تبارک کا ذکر ہے تبارک لذیذ یا دہل ملک تو اس مناسبت سے اسے سورہ تبارک کہتے ہیں یہ سورت عذاب قبر سے نجات دینے والی عذاب سے بچانے والی اور عذاب کو روکنے والی ہے اس لیے اسے سورہ منجیہ نجاد دلانے والی سورت بھی کہتے ہیں سورہ واقع اور سورہ مانیا کہتے ہیں کہ یہ سورت عذاب قبر سے نجاد دینے والی عذاب سے بچانے والی اور عذاب کو روکنے والی ہے اسی طرح یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی اس لیے اسے سورہ مجادلہ کہتے ہیں اور قیامت کے روز یہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی اس لیے سورت کو سورہ شافیہ بھی کہتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ سورت مبارکہ کے اتنے نام ہیں اور ہر نام کے ساتھ اس کی کتنی خوبصورت اس کا ایک ذکر ہے کہ یہ سورت یہ بھی کرواتی ہے سورت یہ بھی کرواتی ہے سورت یہ بھی کرواتی ہے, بھی کرواتی ہے اچھا اب ہیں اس کی کل تیس آیات سورہ ملک کی اگر قرآن کریم دیکھ کر سفری پڑھ سکتے ہیں آپ تب بھی یہ سورت مبارکہ پڑھنے والے کا دس منٹ سے زیادہ وقت نہیں لیتی اور اگر یہ سورہ مبارکہ زبانی یاد ہے جیسا کہ میرا گمان ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی مول سے وابستہ سینکڑوں اسلامی با اسلامی بہنوں کو شاید یہ سورہ ملک زبانی یاد ہو کیونکہ روزانہ پڑھتے رہنے سے سنتے رہنے سے قرآن کریم کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی صورتیں اور اس کی آیات مبارکہ یاد ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے قرآن آسان کیا ہے یاد کرنے کے لیے تو یوں یاد ہو جاتی ہے صورت اور اگر یاد ہو تو یہ پانچ منٹ کے اندر اندر پورے ملک کی تلاوت ہو بھی سکتی ہے ایک اچھی ہے اگر اچھا ففظ ہو مگر یہ کہ غلطیاں نہ ہوں اور صحیح پڑھا جائے لفظ چبانہ لیے جائیں اور اس کے صحیح مخارج اور صحیح اس کی جو اصول ہیں قواعد ہیں اس کے ساتھ سورہ مبارکہ کو بالکل پڑھنا چاہیے تو آپ غور کریں کہ اتنی برکتوں والی عذاب قبر سے بچانے والی نجات دلانے والی شفاعت کرنے والی اور اس میں کتنی برکتیں ہیں اور ہماری یہ سستی ہے اس کو سستی ہی کہوں گا کہ ہم آج کے اس دور میں اس وقت اگر آپ کو کوئی واٹسپ آ جاتا ہے یا سوشل میڈیا پر اگر آپ جاتے ہیں تو آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ ٹیلی فون کال پر یا سوشل میڈیا کے ذریعے یا اس طرح کے میسجز کے ذریعے ایون چائے پینے کے نام پر آپ کتنی دیر دیتے ہیں میں کہتا ہوں کہ صرف سات سے آٹھ منٹ آپ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ کو دیں اور اسے صحیح پڑھیں اور پھر اس کی برکتیں دیکھیں اس کی فضیلت دیکھیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا قرآن پاک میں تیس آیتوں کی ایک آیت قرآن پاک میں تیس آیتوں کی ایک صورت ہے وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفات کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا وہ تبارک تباہی بیدہ ملک ہے اتنی عظیم صورت حضرت عبداللہ بن مسعود ربی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سورت تبارک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی حضرت عبداللہ بن عباس ربی اللہ تعالیٰ عنما سے روایت ہے کہ حضور پورنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شاط فرمایا بے شک میں کتاب اللہ میں ایک سورت پاتا ہوں جس کی تیس آیتیں ہیں جو شخص ہوتے وقت اس کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے تیس نیکیاں لکھی جائیں گی اس کے تیس گنا مٹا دیے جائیں گے اور اس کے تیس درجات بلند کر دیے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعلی اس کی طرف فرشتوں میں سے فرشتہ بھیجتا ہے جو اس پر اپنے پر پھیلا دیتا ہے اور وہ اس آدمی کے بیدار ہونے تک ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے وہ سورت مجادلہ یعنی بحث کرنے والی ہے جو اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر میں بحث کرتی ہے اور وہ سورت تبارک لذیب یا دہل ملک ہے تو یہ کتنی عظیم حدیثیں اور بڑی با برکت حدیثیں میں نے آپ کے سامنے اس وقت بیان کی ہیں اور یہ اصل میں یہ بھی ہوا کہ آج میں یہ دسویں جلد جو سیرات جنان کی ہمارے مقتط المدینہ نے شائع کی ہے اور اس دسویں جلد کے آنے سے الحمد رب العالمین یہ اپنے وہ آ چکا ہے قرآن کریم کی تفسیر جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے تیس کے تیس پارے مکمل ہو گئے تو میں بیٹھا تھا تو اسے دیکھ رہا تھا تو مضامین کیونکہ اتنی عظیم سورت ہے تو اس کے مضامین پڑھ رہا تھا کہ سورہ ملک میں مضامین کیا کیا ہیں تو بڑے, بڑے زبردست اس میں مضامین ہے پھر یہیں اس کے ایک بار پھر فضائل پڑھنے کا موقع ملا پھر کچھ تفسیر پڑھنے کا موقع ملا اللہ اللہ اتنی خوبصورت تفسیر ہے یہ صرف ابتدا سے اگر آپ چلیں گے تو اتنا پیارا مضمون اس کو لیا اور پھر اتنا خوبصورت اس میں اس میں مطلب مواد دیا گیا ہے کہ زندگی اور موت کی پیدائش کے حوالے سے بھی ابھی پڑ ہی رہا تھا میں کہ میں نے پھر اسی وقت نیت کی تھی کہ انشاءاللہ آج کے اس سلسلے میں میں مدنی چینل کے ناظرین تک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سور ملک کی ایک بار پھر اس کے فضائل بیان کر, کر میں ایک آپ کو ہرس دلاؤں گا اور ترغیب دلاؤں گا کہ اور آپ کی کالس بھی لوں گا کہ کالس بھی ہم آپ کی لیتے ہیں ان سلسلوں میں کہ اگر اب تک اس صور ملک کے پڑھنے کی آپ کی روٹین نہیں ہے آپ کی پریکٹس نہیں ہے آپ نے اس کو اپنے اس میں ترتیب پہ نہیں لیا تو مہربانی کر کے پڑھ لیں اب تو الحمدللہ ہم موبائل فون میں دعوت اسلامی کا قرآن کریم پورا سافٹ ویئر ہے آپ قرآن کریم میں اس کو انسٹال کر لیں یہ قرآن کریم کا سافٹ ویئر اور اس میں سورہ تبارہ کا لذیذ بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ کہ مدنی پنصورہ آپ چاہیں تو اپنے موبائل فون میں یا پی سی ٹیبلٹ میں آپ اس کو لے لیں پی سی ٹیبلٹ بھی عموماً ہمارے استعمال میں ہوتی ہیں چیزیں تو لے لیں اور اس میں بھی سورہ ملک اس میں بھی موجود ہے تو اگر پڑھنا چاہیں تو ذرائع موجود ہیں ذرائع کھلے ہوئے ہیں اور اصل ہے آخرت کی سوچ آخرت کی فکر کہ میرا آخرت کا معاملہ درست ہو جائے کل کا معاملہ درست ہو جائے میری آفس کا معاملہ درست ہو جائے کل کے حالات کیا ہوں گے اس وقت اپسرا ہے کل کی آمدنی کا کیا بنے گا یہ ہم سوچتے ہیں کل گھر میں یہ ہے یا نہیں ہے ایون کہ کل کے لیے ڈبل اوٹی ہے یا نہیں ہے ابھی ابھی آپ سوچ رہے گا سطح وہ انڈا ڈبل اوٹی گھر میں ہے یا نہیں ہے دودھ وغیرہ ہے یا نہیں ہے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں غور و خوص کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے ایک دوسرے کو اس کی انفارمیشن ڈیلیور کرتے ہیں فلاں جگہ پر یہ ہو رہا ہے فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے ایون کہ اگر آپ کو کسی ملک میں بھی جانا ہے دو چار چھ دنوں کے بعد تو آپ جا کر اس کی کہ وہ کلائمیٹ کا اور سارا معلوم، ویدر معلومات کرتے ہیں وہاں کیا پوزیشن ہوگی ہم ادھر, ادھر ادھر کا سوچ رہے ہیں ہم ادھر کا نہیں سوچ رہے ہیں。ہم ہم اس مقام کا اتنا سوچ رہے ہیں کہ جہاں پر مرنا ہے کہ وہ اتنا سوچنے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی مگر ہم اس مقام کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے جتنا سوچنا چاہیے کہ جہاں مرنا نہیں ہے یہ بہت ایک عجیب کمپلیکیشن ہے ہماری لائف کا ایک بڑا عجیب سا ایک پہلو ہے ہماری زندگی کا یہاں عجیب و غریب قسم کے پنچاتوں میں عجیب و غریب قسم کے ہم پڑے ہوئے میں آپ کو بتاؤں آج ہی کا کیلکولیشن کر لیں اسلامی بھائی اپنا کیلکولیشن کریں اسلامی بہن اپنا کیلکولیشن کریں ایک جسٹ کیلکولیشن کی میں بات کر رہا ہوں جبکہ سورے ملک کی فضیلت میں نے بیان کی اور ریئلی میں بتا رہا ہوں کہ اس کو دس منٹ سے زیادہ دس منٹ سے زیادہ نہیں لگتے بارہ منٹ لے, لے نسبت کے ہم لے خوبصورت سے نسبت آ جاتی ہے چلو بارہ منٹ ہم نے اس کو بہت خوبصورت انداز سے ہم نے اس کو سوریہ ملک کی تلاوت کر لی ہے تو آپ سوچئے کہ یہ بارہ منٹ آپ ایک طرف رکھیں اور اب آپ دیکھیے کہ ابھی رات کے پاکستان میں دس بج کے بارہ منٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے دسویں بھی ہے بارہویں بھی ہے اس وقت آپ یہ غور کر لیں کہ آپ نے پورے تقریباً اگر بارہ گھنٹے فور ایگزامپل آپ کو بارہ گھنٹے ہو چکے ہیں جاگتے ہوئے ان بارہ گھنٹوں میں آپ نے کتنی جگہوں پر کتنی منٹیں ویسٹ کی ہیں ایون کہ آپ چلیں یہ تو رات کو پرنی ہے مغرب سے لے لیے لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ جیسے بس میں جا رہے ہیں کتنے لوگ بس بسوں ویگنوں میں گم رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں ہیڈ فون لگا کر بد قسمت لوگ گانے سن رہے ہوتے ہیں اور بد نگاہیاں کر رہے ہوتے ہیں بھائی عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں یا پھر سوشل میڈیا کھول کر نیٹ موبائل میں موجود ہے آپ اپنا ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں اسی موبائل فون میں آپ کے پاس جب سوشل میڈیا موجود ہے تو اللہ کے بندو اسی موبائل فون میں آپ کے پاس پرانے پر کریم بھی موجود ہے اسی موبائل فون میں آپ کے پاس اور مختت المدینہ کتابیں بھی موجود ہونی چاہیے اب اس کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے اس کو کیوں نہیں پڑھتے اسی موبائل فون کے اندر معاذ اللہ جنہوں نے گانے ریکارڈ کیے اسی موبائل فون میں نہتے ہیں اور بیانات ریکارڈ ہو سکتے ہیں وہ کیوں نہیں سنتے بیکوز بیسک ریزن اگر ہم بنیادی وجوہات کی طرف جائیں آخرت کی طرف ہماری وہ توجہ ہے ہی نہیں جو ہونی چاہیے آخرت کے بارے میں غور کرتے ہیں جبکہ یہی رب کا کلام ہمارا یہی رب کا کلام ہمیں آخرت کے بارے میں بالکل واضح طور پر سورہ حشر کے اندر ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا تق اللہ ول تنظور نفسماں خت اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ہر جان جانے کے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا اچھا خود یہی سورہ تبارک لذیذ کا لذیک اگر ہم غور کریں جس کا ایسو میں آپ کو بیان دیا پڑھیں تو نا اور میں تو یہی مشورہ بھی دوں گا کہ اس کو باقاعدہ پڑھیں تلاوت کریں مگر میری مدنی التجا تمام تر عاشقان رسول سے یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی تفسیر بھی ضرور پڑے سرات لے لیجیے دسویں جلد ڈاؤن لوڈ کر لیجیے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں آپ اپنے پی سی ٹیبلٹ پر ڈاؤن لوڈ کر لیں الحمدللہ میرے پاس میرے اس موبائل فون کے اندر اس سورہ سیرات الجان کی دس کے دس جلدے ڈاؤن لوڈ ہیں الحمدللہ رب العلم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی ترغیب کے لیے اس کر رہا ہوں تو آپ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں کوئی بہت زیادہ یہ آپ کو اسپیس بھی نہیں لے گی انشاءاللہ شاء تعالیٰ کیونکہ یہ ٹیکسٹ ہے اور جو یوزر ہیں وہ جانتے میں ان کو کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں اب آپ خود غور کریں آخرت کی جو میں بات کر رہا ہوں آپ کو جب اس کی تفسیر پڑیں گے تو اس کی آپ کو ابتدائی حیات میں ہی الزی خلقل موتا ولحیات احسن یہ قرآن کریم کی شروع میں اس سور مبارکہ کی یہ دوسری آیت مبارکہ میں یہ ہوا وہ ہوا لزیز الغفور یعنی وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تمہیں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے اور وہی بہت عزت والا بہت بخش بہت بخشش والا ہے تو اب آپ خود یہاں غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جو یہ در بیان کیا گیا کہ یہاں زندگی اور موت پیدا کرنے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ لوگوں اللہ تعالی نے تمہاری موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ دنیا کی زندگی میں وہ اپنی احکامات ممنوعات کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے کہ کون زیادہ فرما بردار مخلص اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق عمل کرنے والا ہے اور کوئی اپنے برے اور کوئی اپنے برے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا کیونکہ وہ غالب ہے وہ حول عزیز القفور وہ غالب ہے اور گناہ میں سے جو توبہ کرے اس سے وہ بخشنے والا ہے تو اس آیت سے معلوم ہوا بڑی خوبصورت بات بیان کرنے جا رہا ہوں اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندے کا ہر عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ہونا چاہیے دو چیزیں بڑی خوبصورت بیان ہو رہی ہیں یہاں پر نمبر ون ہر عمل خالص ہو یعنی ریا نہ ہو صرف اللہ ہی کے لیے عمل کیا جائے اچھا اللہ ہی کے لیے عمل ہو اور دوسری بات یہاں کی گئی اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ہونا چاہیے جس لہذا جس کا عمل خالص اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو لیکن شریعت کے بیان کردہ اصولوں کو طریقے کے مطابق نہ ہو تو عمل مقبول نہیں اسی طرح جس کا عمل شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ہو لیکن وہ خالص اللہ کے لیے نہ ہو اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو تو اور بل ریاکاری اور وفاق کے طور پر ہو تو وہ عمل بھی مقبول نہیں اب دیکھیں کتنی جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نا قرآن کریم کو جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ دو جو مدنی پھول بیان ہوئے کتنی خوبصورت بات ہے کہ عمل کے مقبول ہونے کی دو صورتیں بیان ہو گئی نمبر 1 اللہ کے لیے ہو نمبر ٹو شریعت کے مطابق ہو احکام شریعت کے مطابق ہو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں. یہ اسی سرات الجنان میں ہی آگے دیکھیں حکایات اور واقعات بھی بیان کیے گئے بزرگوں کا قبال بھی بیان کیے گئے حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب عمل خالص ہو لیکن درست نہ ہو تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا اور جب عمل درست تو ہو لیکن خالص نہ ہو تو یہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا عمل سے وہی مقبول ہے جو خالص اور درست ہو اور عمل خالص اس وقت ہوگا جب اس سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے اور درست اس وقت ہوگا جب وہ سنت یعنی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق عمل نہیں کرتے اور اگر انہیں کوئی سمجھائے تو اپنا عمل درست کرنے کے بجائے یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ اللہ تعالی قبول فرمائے گا تو یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین اب تو سورج ملک کی تو میں نے ایک ہی آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کی میرے رب کے کلام کی تو وہ کے کیا کہنے واقعی میرے رب کا کلام تو میرے رب کا کلام ہے اب آپ غور کریں کہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا بھی ہے ہاں کیا اور سمجھیں بھی اتنی عظیم صورت ہے تو اس کے مضامین کتنے عظیم ہوں گے اس کی برکتیں کتنی زیادہ ہوں گی تو اس کو پڑھیں اور اس کی تفصیل بھی پڑھیں پھر آپ جنان لے لیجئے فخت المدینہ سے دس جلدیں کموب کو ستائیس اور اٹھائیس سو روپئے کی دس جلدیں ستائیس اور اٹھائیس سو روپئے کی تین سو روپئے کی بھی ایک جھیل ولیم تین سو روپے کا بھی نہیں پڑتا نہیں خریدنا چاہتے تو ڈاؤن کر لیں خریدیں گے تو یہ کہ آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا سبب بھی ملے گا اور پھر کتاب کا ایک اپنا فائدہ ہے ایک تو آنکھوں کو نقصان جو اس سے ہوتا ہے اس سے بھی ان شاء بچت ہو جائے گی جو الیکٹرانک ڈیوائسیز سے جو آنکھوں کو نقصان پہنچا پھر نشانات وغیرہ لگانا اور پھر اس کو ایک اپنی اس کی برکت ہے ایک اچھا لگتا ہے اس کو سینے سے بھی لگاتا ہے چمتا بھی ہے آنکھوں سے بھی لگاتا ہے یوں پھر مزہ ہے مزہ اللہ تعالی و برکات فرمائے اور پڑھیے گا سوریہ ملک روزانہ رات کو پڑھیں گے چلے کول السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ تار محمد شاہ رخ اتاری ہند کا بنا بندی راجستان ہند سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ سلسلہ میرے رب کا کلام بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور پیارے نگران شورا جس طرح آپ تو ماشاءاللہ توجہ فرما رہے ہیں ہماری طرف کہ سورہ ملک تبارک اللہ کی کیا فضیلت ہے ماشاء جس طرح آپ بیان فرما رہے ہیں تو آپ کی بارے میں میرا عرض تھا کہ کوئی اسلامی بھائی کو اگر پڑھنا نہیں آئے تو اگر وہ موبائل کے ذریعے ایئر فون لگا کر سورے ملک تبارک الزی اگر سن لے تو کیا اس کا عمل پورا مان لیا جائے گا اور پیارے نگرانے چورا جس طرح آپ نے ماشاءاللہ اللہ بارش کے لیے دعا فرمائی تھی ہمارے بوندی کے لیے بلکہ کئی مقامات کے لیے تو الحمد جس وقت آپ نے دعا فرمائی اسی رات سے ماشاءاللہ بارش آ رہی ہے اور ماشاءاللہ بارش بھی کافی آ رہی ہے بارش بھی مطلب یو نہیں کی تھوڑی آ رہی ہو اور ماشاءاللہ اچھی آ رہی ہے ٹھیک ٹھاک آ رہی ہے جس طرح ہمارے کسان بھائیوں کے منہ سو گئے تھے تو الحمد اب ان کے دل میں بھی ماشاءاللہ اللہ خوشی پیدا ہو چکی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے نظر بد سے بچائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ یہ غالباً مدنی انعامات پر عمل تو کہلائے گا اگر جیسے مدنی چینل پر بھی کوئی سور سن لیتا ہے تو بھی وہ ریکارڈیڈ ہی ہے مدنی انعامات پر عمل تو وہ کہلاتا ہے مگر جو سور ملک کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیونکہ اس میں پڑھنے کے متعلق ہے مگر سننا بہرحال فضیلت سے خالی نہیں اس کے اپنے فضائل ہیں اور خود قرآن کریم جو موبائل فون سے بھی اگر آپ ہیڈ فون لگا کر سنتے تو خود یہ ایک عمل نیک تو ہے تو اس کے نیک عمل ہونے میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے اور اس نیک عمل کے ثواب کے ملنے کی اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں قوی امید رکھنی چاہیے اللہ کریم آپ پر رحمتوں کا می برسائے تمام مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ رحمتوں کا می برسائے اور خیر والی بارشیں ہی عطا فرمائے اور جو بارشوں سے جو مسلمانوں کو تکالیف ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے کال چلائیے میرا نام فیض الرحمان اشرفی ہے میں کراچی سے بات کر رہا ہوں سوال یہ تھا مدنی نماز میں لکھا ہو کہ قنز المان سے دو درس دیا یا نہیں کنز ایمان کی جگہ اگر میں تفسیر القرآن سے درس دے دوں تو کیا ہو جائے گا کنز ایمان سے درس یہ وہ مدنی حلقے میں پڑھنے کا تھا کہ مدنی حلقے میں اگر آپ نے کنز الامان سے تین آیات تھا وہ تھا درس جس کو خاص ہم کہتے ہیں وہ فیدان سنت و مقد المدینہ کی مخصوص کتابوں سے درس ہے تو یہ چیز تھی اگر آپ کنزول ایمان اور خزانہ کی جگہ پر تین آئے کی جگہ پر اگر پانچ سات منٹ سیرات جنان کو پڑھ کر سنا دیں اور صرف پڑھ کر سنانا ہے دیکھیں یہ بات یاد رکھیے گا چاہے آپ سیرات جنان سے پڑھ کر سنا رہے ہیں فیضان سنت سے پڑھ کر سنا رہے ہیں یہ یاد رکھیے نمازی بھی یاد رکھیں کہ دعوت اسلامی کا طریقہ کار یہ ہے جو درس میں خرے ہونے والے یا چوک درس میں سننے والے سن کا در سننے والے جو بھی اسلامی بھائی ہیں یہ بھی یاد رکھیں دینے والے سننے والے جو دعوت اسلامی کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بھی درس دینے والے اسلامی بھائی اسلامی بہن کو جو کچھ لکھا ہے صرف وہی بیان کرنے کی اجازت ہے ہرگز ہرگز بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بیان کرنے یا دوران بیان اپنی طرف سے یعنی چونکہ اس لیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کر کے یہ اپنی وضاحت کرے اس کی بالکل تنظیم اجازت نہیں ہے اور کئی صورتوں میں شرائن بھی اجازت نہیں ملتی لہٰذا یہ دعوت اسلامی کا ایک مسلم ایک مضبوط اصول ہے سننے والے بھی اس اصول کو یاد رکھیں اور درس و بیان کرنے والے بھی اصول کو یاد رکھیں تاکہ ہم نیکی کے کام کریں دیکھیں دو چیزیں ابھی بھی بیان ہوئی ابھی بھی دو چیزیں بیان ہوئی کہ عمل اللہ کے لیے ہو اور شریعت کے بتاوے طریقے کے مطابق ہو تو قبول ہوگا شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کیا مگر اخلاص نہیں ہے ریاض کرے نفا تو عمل قبول نہیں ہے اور اگر وہ عمل ہم نے شریعت کے مطابق نہیں کیا تبھی قبول نہیں ہے عمل کی قبولیت کے لئے دو اہم ترین مدنی پول بیان ہوئے نمبر ایک کہ وہ عمل عین شریعت کے مطابق ہو شریعت کے احکام کے مطابق ہو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو جب ہم کر رہے ہیں دوسرا اخلاص اللہ کے لئے ہو ریا کاری نہ ہو دکھاوا نہ ہو نفاق نہ ہو اس کے اندر انشاءاللہ یہ دو چیزوں کا اب اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہم کو کوشش کرنے پڑے گی ایک تو شریک احکام سے مثال کے دوبارہ پر مسجد بنا رہے ہیں بناتے لوگ مساجد بناتے ہیں مدارس بناتے ہیں اب زمین خریدنی ہے مسجد کے لیے وقف ہونا ہے اس کے لئے کیا آپ نے شریعت کا طریقہ استعمال کے ہے اخلاص ہونا کرنا اللہ کی رضا کے لیے ریا کے لئے دکھاوے کے لیے نہ مسجد بنانی ہے نہ اس کو نیک کرنے ہیں. قیامت کے ریا کار سے یہ کہا جائے گا اس سے اجرمانگ جس کو دکھانے کے لیے نے عمل کیا تھا کتنی مطلب کہ یہ حلاقت والی بات ہے اور پھر عذاب الگ ہے ریا آرام ہے اس پہ عذاب الگ ہے تو نقصان ہی نقصان ہے تو اب شریعت کے مطابق اب آپ مسجد خریدنے مسجد کی جگہ لینے کے لیے گئے ٹھیک ہے مسجد لے لی یا مدرسہ لے لیا یا دارالم جامعہ لے لیا اس طرح کوئی بھی ایک کار خیر کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں کارے کت کے لیے کر رہے ہیں اور اب وہ عمل اللہ کی رضا اب وہ جگہ خریدنا کیا آپ نے کبھی اس کے شرع احکام معلوم کی کہ جگہ خریدنا یا جگہ لینا یا اس کا وف ہونا اس کے احکامات کیا ہیں ہمیں پتا ہے کیونکہ دعوت اسلامی کو ایک تعداد جو وف کرتی ہے ایک تعداد جو وف کرتی ہے گرو دیتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی کے لیے تو یہ دعوت اسلامی لے لے مسجد بنائے دعوت اسلامی اس کو مدرسۃ المدینہ بنائے دعوت اسلامی سو جامعۃ المدینہ بنائے یا دعوت اسلامی اس کو اپنے کسی بھی نیک و جائز کامے یا ہماری جگہ کو استعمال کرے اب یہ دعوت دے دے ان سے سوالات کرتے ہیں کہ یہ آپ جو دے رہے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہے پھر اس کے ورثا کے بارے میں وغیرہ وغیرہ کئی سوالات ہیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ دینے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ مجھے دینا کیسے ہے اور عموماً لینے والے کوئی بازوں کا نہیں پتا ہوتا مجھے لینا کیسے ہے اور پتا چلتا بعد میں کہ دینے والے نے بھی شریعت کا لیاس نہیں رکھا لینے والے نے بھی شریعت کا لیاس نہیں رکھا جبکہ عمل کتنا خوبصورت ہے کہ مسجد بنانی ہے وہاں پر چلے طریقہ معلوم کیا اب مسجد بنانی ہے اب مسجد بنانے کے لیے ہم نے مدنی احتیاط کرنے یا چندہ کرنا ڈونیشن جمع کرنا ہے وہ کیسے جمع کرنا ہے پھر اس کے اصول کیا ہوں گے کہاں کس چیز کا پیسہ خرچ ہوگا کہاں پیسہ خرچ نہیں ہوگا کام اچھا کرنے جا رہے ہیں مگر دو چیزیں ضروری ہیں ایک تو ریاکاری نہ آئے اخلاص ہو دوسرا وہ کام عین شریعت کے مطابق ہونا چاہیے یہ بہت ضروری ہے اللہ کریم ہم سب کو اس اہم ترین مدنی پھول کو ہرزے جا بنانے یعنی بالکل سینے سے لگانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے جتنے بھی دعوت اسلامی کے مبلغین مبلغات اور متعلقین اور مدنی کام کرنے والے اسلامی بھائی ہیں اسلامی بہنیں سب سے مدنی نتیجہ ہے عین شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے معلوم کریں دعوت اسلامی کے سنت و مدنی ماحول میں دارالافت سنت قائم ہے اس کے تحت مکتب قائم ہے جو دعوت اسلامی کے تنظیمی مسائل کا حل ہم وہاں سے لیتے ہیں دور الفتحل سندنت ایک جنرل عوام بھی جاتی ہے جہاں پر اپنے مسائل کا حل لیتے ہیں لیکن خود تنظیمی مسائل کا بھی ایک اپنی جگہ پر بعض اوقات امبار ہو جاتا ہے تو ان کو حل کرنے کے لیے مفتیان کرام نے ہمیں مکتب افتہ قائم کر کے دیا ہے جہاں تنظیمی مسائل کو ہم حل کرتے ہیں اور وہ بھی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں تو دعوت اسلامی والوں کو بالکل اس بات کو لازم کر لینا چاہیے کہ اپنے مدنی کام کی شرعی رہنمائی کو ہم ضرور حاصل کریں اس کے لیے دعوت صاحب نظام بنایا ہے میں کرتا تو وہ وقف املاک جب موضوع چلا ہے تو عرض کر دیتا ہوں ہماری ہے مجلس وقف املاک ہماری ہے مجلس مجلس اثاثہ ہماری ہے مجلس دعوت اسلامی کی مجلس تعمیرات مجلس خداساجد مجلس دارالمدینہ مجلس جامع المدینہ مجلس مدرس المدینہ مسجد فیضان مدینہ مسجد خدا المساجد مجلس خدا المساجد،, المساجد یہ ساری سے بنی ہوئی ہیں ہمارے اسلام بھائی ان مجالس کے ذمہ داروں سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کو مکتب افطار سے رابطہ کرنے کا کہتے ہیں تاکہ بار بار ایک چیز ریپیٹ نہ ہو اور ذمہ داران کو ایک بار جب سمجھا دی جائے تو پھر اس پر عمل کریں تحریری فتح ہوا ہیں یہ سب ہوتا ہے یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں تاکہ دیکھنے سننے والوں کو لگے اور ان کو یقین ہو جائے کہ نظام بنا ہوا ہے ہمیں چلنا ہے کہ یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں اخلاص بہت ضروری ہے اور وہ کام ہو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق شریعت متحرہ کے مطابق انشاءاللہ ثواب ملے گا ڈھیر ڈھیر ثواب ملے گا اللہ کریم جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اسے عمل اور یاد رکھنا نصیب فرمائے تو یہ سارے دعوت اسلامی والے ذمہ دار نگران اور جو دعوت اسلامی کو اپنی پراپرٹیز دیتے ہیں یا اپنی کوئی بھی چیز دیتے ہیں وہ کہیں اگر پروسس سے گزارنا ہوتا ہے تو اس کو ہمت اور صبر سے کام لیا کریں کہ پروسس میں وادوں کا وقت لگتا ہے بہت ساری انفارمیشن ہمیں لینی ہوتی ہیں تب جا کر ایک چیز اپنے وہ استعمال کے کی پوزیشن میں آتی ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو وف کر سکتے ہیں آپ اس پر تعمیرات کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر مدنی احتیاط خرچ کر سکتے ہیں پھر ایک ہی پلاٹ کے اندر اگر جامع المدینہ بھی ہے ایک ہی پلاٹ میں مسجد بھی ہے اور ایک ہی پلاٹ کے اندر مدرسۃ المدینہ بھی ہے ان سب کے مدنی احتیاط بازوں کا جدا جدا ہو جائیں تو ان کا کیا ہوگا کہ مسجد کا چندہ مدرسے پہ نہ لگے مدرسے کا چندہ جامعات پہ نہ لگے یہ سارے اصول سمجھنے پڑتے ہیں جب دین کا کام کرنے ہم آئے میدان عمل میں اور اللہ میں استقامت بھی دے اخلاص بھی دے تو اس کو سمجھنا اور سیکھنا پڑے گا اور یہ راستے ہیں جس میں رہنما ضروری ہے ہمارے رہنما ہمارے علماء ہمارے مفتیان کرام ہیں الحمد للہ اب کا اللہ سلامت رکھے کہ انہوں نے یہ پورا نظام دعوت اسلامی کو دیا کہ مرکزی ملک اور مرکزی مسجد شورہ کہتے تحت یہ سارا نظام آپ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے شورا نے پورا ایک آپ کو سسٹم بنا کر دے دیا ہے مرکزی مسجد شورا نے اور اس میں شرح رہنمائی تنظیمی رہنمائی نگران ذمہ داران اور یہ سارا اسٹرکچر بنا ہوا ہے اس کو فالو کریں بہت ساری چیزیں ہم نے لکھ کر ذمہ داران کو دی فالو کریں کیونکہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل اور بات چلی تھی اور دعوت اسلامی کی ایک بڑی تعداد ہمیں مدنی چینل پہ دیکھ رہی ہوتی ہے اس لیے میں نے ایک ذہن بنا اور میں نے ایک مدنی گلدستہ آپ کو اس طرح بیان کر دیا ہے جو امید ہے کہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو بھی شاید امید کام آ جائے اور جو دعوت اسلامی کے ذریعے مدنی کام کرتے ہیں اور اپنی چیزیں پلوٹ گھر یا رقم دیتے ہیں وہ بھی دیکھے کہ ضاؤ اسلامیہ کا نظام شریعت پر عمل کرتے ہوئے بنایا گیا ہے اس لیے ہر کوئی شریعت ہی کا پابند ہے اور شریعت ہی کا پابند رہنا چاہیے سلو حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد کول چلائی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہند کے شہر بنارس سے آرج کر رہا ہوں میرے رب کا کلام سلسلہ بہت ہی پیارا ہے الحمد وجل اللہ پاک ہمارے مبلغین نے دعوت اسلامی کو سلامت رکھے الحمد للہ سات سے آٹھ سال کا عرصہ ہو چکا ہے ہمارے پنارس کی ایک مسجد میں ایک مبلغ دعوت اسلامی نے عشاء کی نماز کے بعد سورت الملک شریف کا آغاز کروایا تھا اس وقت سے لے کر اب تک الحمدللہ وہاں مسجد کے امام صاحب عشاء کی نماز کے بعد ڈیری صورت المول شریف پڑھتے ہیں اور کافی اسلامی بھائی بیٹھ کر کے سنتے بھی ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ عمل ہو گیا اور ہم اپنے رب سے یہ گمان کریں کہ جس نے سوریہ ملک کا آغاز کیا اللہ نے چاہا تو اس سے اس کا ثباب ملتا رہے گا ایک نیک کام کر کے بندہ نکل جاتا ہے جب تک وہ نیک کام ہوتا رہے گا اس نے کام کرنے والوں کو تو سواب ملے گا ان سب کے برابر کا سواب اس کو ہی ملے گا جس نے نیک کام شروع کروایا اے اے اے. کتنے, کتنے رب کی رحمت ہے کتنے رب کی رحمت ہے واہ کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ نوین شورا کی بارگاہ میں عرض ہے آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو سوشل میڈیا پر اخبار پڑھنے میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں مگر دن میں کیا مہینوں میں کیا سال تک قرآن نہیں پڑھتے جزاکم اللہ خیرم ان کے بارے میں کچھ کہنے کے بجائے آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے آپ کو فضول و گناہوں بھرے کاموں میں مصروف کرنے والوں کے لیے ہم تیری بار میں التجا کرتے ہیں کہ ان کو گناہوں سے بلکہ جو بھی ہم میں سے گناہوں میں اور غفلت والی معاملات میں لگے ہوئے ہیں فضولیات میں لگے ہوئے ہیں ہم دعا کریں یا اللہ ہمیں ان کاموں سے نکال اور ہمیں قرآن کریم درست پڑھنے والا بنا اور تیری رضا کے کام کرنے والا بنا ان کے لیے اور ہم سب اپنے لیے بھی دعا کریں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی کہ وہ تو ہے غلط چیز یعنی کہ غلط سے مراد یہ کہ مطلب ایک ایسے کام میں پڑ جانا کہ جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ اور یہ درست نہیں ہے تو قرآن کریم پڑھیں اس کو سیکھیں سمجھیں تاکہ ہماری دنیا بھی سنورے ہماری آخرت بھی سنورے مگر یہ کہ ایک تو وہ عمل کریں ہم اپنا بھی کیلکولیشن کریں کہ چلے ہم اخبار اگر نہیں پڑھتے یا ہم اس طرح کے دیگر کام نہیں کرتے تو نہ جانے کتنی جگہوں پر بیٹھ کر فضول کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں اگر اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں ذکر اللہ کریں تو شاید ہمیں ثواب اور ہمیں ثواب ملے اللہ کی رحمت سے سلو الحبیب صلی اللہ تعل محمد ہمارا ایک سلسلہ ہوتا ہے اے ایمان والو یہ بڑا خوبصورت سلسلہ ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان والے بندوں سے جو بیان فرماتا ہے ہم اس کو یہاں پر کچھ وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں صل علی الحبیب صلی اللہ تعالی علا محمد آج ہم قرآن کریم کی جو ایت کریمہ سنیں گے وہ ایت کریمہ نمبر سو ہے اور سورت ہے سور عمران نہیں معذرت پارہ تین سور بقرہ کے آئے نمبر سو کی آئی پہلے تلاوت سنتے اچھا سوریہ آل عمران ہی ہے یہاں سوریہ بقرہ لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تم کی تبدیل کم کن ایمان والو اگر تم کچھ کتابیوں کے کہے پر چلے تو وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر کر چھوڑیں گے اچھا اب یہ جو قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گرو کی اطاعت کرو تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دیں گے اب اس کا شان نزول اگر آپ توجہ کے ساتھ سنیں پھر انشاءاللہ جو آپ کی کالس آ رہی ہوں گی اس کو بھی ہم لیں گے کہ مرشاس بن کیس یہ ایک یہودی تھا جو مسلمانوں کی ایک مجلس کے قریب سے گزرا اچھا اس میں انسار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے اور یہ بڑے مطلب یہ ان میں جنگیں چلی ہیں اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ مطلب آپ نے جلوہ فرمایا تو ان کی جنگوں کو ان کی نفرتوں کو ختم کیا ان, کو ان میں محبتیں پیدا ہوئی ہیں اور بڑا مطلب یہ خوبصورت ان کے اندر ہوا کہ ایک لڑنے والے اور برسوں لڑنے والے یہ ایک سے محبت کرنے والے بن گئے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کمال تعلیم محبت کا فیضان یہ ظاہر ہوا تو یہ بیٹھ کر محبت کی باتیں کر رہے تھے اب غیر مسلم یہ کبھی بھی مسلمان کے اتفاق اور محبت سے مطمئن نہیں ہو سکتا متاثر نہیں ہو سکتا بلکہ اس نے مسلمانوں میں محبت اور اتفاق کب رہنے دینا ہے اور اس کو آپ غور سے دیکھیں کہ کتنی بڑی مطلب کہ یہ کیسا ماحول چلا آ رہا ہے اب جب اس یہودی نے دیکھا کہ یہ مل کر آپس میں محبت اور پیار سے باتیں کر رہے ہیں اور یہ دو مسلمانوں کے آپس میں گروہ مل گئے تو اسلام سے پہلے جو ان کی آپس کی جنگ اور نفرت تھی تو اس کو اس اتفاق میں دیکھ اس کو بڑی تکلیف ہوئی یعنی یہ مسلمان جو لڑ لڑ رہے تھے مطلب یہ جو لڑ رہے تھے پہلے جب ان کو اتفاق میں دیکھا اور جب ان کا یہ سارا انداز دیکھا تو یہ اس کو بڑی جلن ہوئی اس کو بڑا تکلیف ہوئی اس سے اب ہوا کیا کہ اس نے ایک نوجوان کو لیا جو غیر مسلم تھا اور اس کو لے کر اس نے کہا کہ تم ان میں جاؤ اور ان کی گزشتہ جنگیں جو ان میں ماضی میں جو ان کی ہسٹری ہے ان کے سامنے بیان کرو اور ان کو بر خطہ کرو ان کو ابھارو تاکہ یہ آپس میں لڑیں بات سمجھ رہے ہیں یہ آپس میں لڑیں ان کو آپس میں لڑاؤ اس نے جا کر ان میں وہ قصیدے پڑے اور اشار پڑے جن میں ان کی پچھلی جنگوں کا ذکر تھا تو ان کو یاد دلائی ان جنگوں کے حوالے سے کہ اب قریب تھا کہ وہ آپس میں لڑ پڑے حتہ کی ایک روایت کے مطابق یہ اپنے گھروں کی طرف گئے اور گھروں کی طرف جا کر اصلیہ لیا ہتھیار ہتھیار کر کر انہوں نے مطلب کہ اپنے آپ کو وہ مسلح کر لیا اور مسلح کر لیا مطلب بالکل ایک وہ کس کہتے وہ ریڈی ٹو وار بالکل اب لڑنے کے لئے یہ بالکل تیار تھے کہ اس میں مدینے کے تاجور سلطان بر صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم تشریف لے آئے اور فرمائے کیا جہلیت کی حرکتیں کرتے ہو حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں یہ سن کے انہوں نے ہتھیار پھینک دیے اور روتے ہوئے دوسرے کے گلے لگ گئے اس پر قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کو بھی آپ نے سنا سورے بکرا سوریہ علیہ عمران کی آیت نمبر سو ون ہنڈریڈ اس کو آپ سرات و جنان تفصیل سرات الجین سے بھی ضرور دیکھیے میں آپ کو اس کے پڑھنے کی بھی دعوت دے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں آیت میں کفر سے مراد کافروں والے کام ہیں یعنی اپنی انا کے لیے آپس میں جنگ کرنا دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فتنہ فساد برپا کرنا مسلمانوں کا آپس میں لڑانا یہودیوں یہ کا کام اور آپس میں پیار اور محبت پیدا کرنا اور سلو کروانا یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے تو اللہ کریم پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائیں یہ مسلمان غیر مسلموں کی سازشوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کفار بدتوار اور یہ ان مکار کی سازشوں کو سمجھنے کی کوشش کریں مفتی احمد یاخا نہیں بھی فرماتے اسلام سے پہلے انصار مدینہ کے دو گروہ تھے اوس و خزرج جن کی آپت میں سخت عداوت تھی اور ان میں سو برس تک جنگ جاری رہی تھی ان کے ملنے کی بازار کوئی صورت نہ تھی کہ اچانک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی مدد فرمائی اور ہوا یہ کہ آقا دو صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مودی منورہ تشریف لائے اور ان دونوں قبیلوں کو ملا کر شیر و شکر کر دیا یہ صدیوں کے بچھڑے چند دنوں میں آپس میں اس طرح گل مل گئے کہ کبھی کوئی ان کے آپس میں رنجشی شینا تھی یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمال تعلیمات ہیں کہ جس نے اس مطلب کہ لڑنے والے گرو کو اتنے پیار و محبت میں ان کو وہ اس میں ڈھال دیا آج بھی ہمیں پیار و محبت کی سخت حاجت ہے بہت آجت ہے میں کیا عرض کروں کہ کیا نہیں ہو رہا ایک کاش ایک کاش, ایک کاش، مسلمان ایک اور نیک ہو جائیں متحد ہو جائیں اور یہود و نسار اور غیر مسلموں کی سازشوں میں آنے کے بجائے کفار بد اتوار کفار مکار کی سازشوں میں آنے کے بجائے اپنے اندر اتحاد یونٹی پیدا کریں اور دیکھیں کہ کی کی کیا چیزیں جو آپس میں لڑائی اور جھگڑے کروا رہی ہوتی ہیں اب ظاہر ہم اتنا ہی کیا, کیا, کیا مسجد میں آپ کو بیان کروں اس آیت کریمہ کا جو میں نے شان نزول آپ کو بیان کیا اور پھر اس کے جو دیگر چیزیں جو بیان کی وہ کتنا واضح بیان کر رہی ہیں اور آج کے اس مسلمان کو سمجھنے کے لیے کتنی واضح یہ ارشادات موجود نہ جاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے ایسا کوئی دن نہ دیکھا جس کا اول ایسا شر اور آخر ایسا خیر ہو تب یہ آئے کریمہ نازل ہوئی یعنی کتنے مطلب کہ یہ جذبات میں آ گئے اور ان میں ایک نے آ کر بس ایسی آگ لگا دی کہ یہ اسلح اسلح اٹھا کر آ گئے تلوار تلوار ہوتی تھی آج کچھ اور ہی اصلی کی صورت ہے اور یوں آپ پھر پھر لڑنے کی طرف آ گئے مگر قربان جاؤں ہماری ہمارے ماں باپ قربان ہماری جانے قربان رحمت صل اللہ علی میان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ وہ فورن تشریف لاتے ہیں اور انہیں مدری پول اتا فرماتے ہیں اور انہیں لڑنے سے روک لیتے ہیں اور چندی کلموں جو, جو کلام آپ نے ارشاد فرمائے اس کا ایسا اثر ہوا کہ وہ دوبارہ ایک دوسرے سے مل کر رونے لگے گلے مل گئے یعنی کوئی ایسا کردار کے ساتھ کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مفتی احمد یارخا نہیں می رحمتہ اللہ تعالی نے فرما دے مسلمانوں تمہیں اس واقعے سے سبق لینا چاہیے اور اپنے دوست و دشمن کو پہچاننا چاہیے دشمنوں کے دشمنوں کے فرے میں نہ آنا چاہیے خیال رہے اگر آئندہ تم نے کافی ٹولے کی باتوں پر دھیان دیا اور ان کی بات مانی تو ابھی تو انہوں نے تمہیں لڑائی کرا دی ہے اگر ذرا دیے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نہ تشیف تو تمہیں نہ اور تمہیں نہ سنبھالتے تو تمہارے کشتوں کے پشتے لگ جاتے ہیں یعنی کہ یہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ یہ تو آکا نے بچا لیا تو اللہ کریم ہمیں ان آیات مبارکہ سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں جن میں ایک فائدہ یہ بھی ہے جو مفتی احمد یارکا نیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو لڑانا ان میں جنگ کرانا مسلمانوں کو لڑانا ان میں جنگ کرانا مسلمانوں کا طریقہ نہیں جیسا کہ اس کے شان نزول سے بیان ہوا اس سے وہ لوگ عبرت پکڑے جو چغلیوں اور غیبتوں کے ذریعے مسلمانوں کے گھروں اور محلوں اور برادریوں میں جنگیں کراتے رہتے ہیں اور یہ بیماری بہت عام ہے مفتی احمد یا خیر نئی, نئی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ تو یہ جو گیبتوں کے ذریعے چگلوں کے ذریعے جو مسلمانوں میں ان کے گھروں میں اور ان کے محلوں میں جو جھگڑے کرواتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں باتوں چگل خور اور اس طرح کے فتنہ پھیلانے والے لوگ تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیش نہ ہوئے پہچان ہونا تمہاری جیب تارنے والے کو بھی تو پہچانی ہی لیتے ہو نا کبھی کبھی آپ کے اندر لڑائی کون کروا رہا ہے یار بیٹھے بیٹا لڑ پڑے خاندان لڑ پڑے رشتے دار لڑ پڑے کوئی تو بیچ میں جو لڑائی کروا رہا ہوتا ہے عموماً آپس میں میاں بیوی میں لڑائی کروا دیتا ہے عموماً ایسا گھر میں ہی پایا جاتا ہے بدقسمتی کے ساتھ تو اگر گھر میں بھی ایسا کوئی فرد ہے اگر وہ سن رہا ہے کہ جو دو مسلمانوں میں لڑائی کرواتا ہے اس کی چکلی اس کی بات اس کو کرتا ہے اس کی بات اس کو کرتا ہے آئے تو اس کو قیمت کرتا یہ کرتا کوئی شرعی مقصد نہیں ہوتا کوئی مستد شرعی نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتا بس ایک لڑائی کراتا ہے اور پھر مزے لے رہا ہوتا ہے عجیب حرکت ہے آپس سے لڑا کر بھی کوئی مزے لیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف دے کر آپ راحت پانے کی کوشش کر رہے ہیں جو بھی کسی بھی مقصد کے تحت مسلمانوں میں لڑائی کرواتا ہے اور آپس اور خود اس سے راحت پاتا ہے اور اپنے لیے اسپیس لے لیتا ہے آکسیجن لے لیتا ہے مسلمانوں کا جینا مشکل کر کر تم اپنے لیے آکسیجن لے رہے ہوتے ہو مسلمانوں میں تکلیف پیدا کر کے تم اپنی لیے لے رہے ہوتے ہو ہمیں اللہ سے ڈر لگتا وہ جانتا ہے تم کو کچھ کر رہے ہو چاہے گھر میں کر رہے ہو محلے میں کر رہے ہو یا کہیں بھی کر رہے ہو اللہ جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو اس لیے مان جائیے توبہ کر لیجئے اور مسلمانوں میں اس طرح فترہ فساد پھیلانے کی کوشش مت کیجیے اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ لڑے ہوئے مسلمانوں کو ملا دینا یہ سنت رسول ہے کاش ہم اس سنت پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے تو اے آشکا نے رسول اگر آپ کو کوئی ایسے لڑنے والے لوگ نظر آتے ہیں ان میں سلو کروائیں محبت پیدا کرائیں کوئی پیار کی باتیں کریں اٹھا کر سمجھائیں اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے بعض وقت ایسا آدمی پھنس بھی جاتا ہے رسوا بھی ہو جاتا ہے لیکن آپ اگر رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور شریعت کے مطابق کر رہے ہیں جو پیرا مدنی پھولتا وہی میں بیان کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں شریعت کے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں اللہ کی رحمت شامل رہے رہی تو دنیا اور آخرت میں آپ کو عزت ملے گی انشاءاللہ اللہ آپ کوشش تو کریں ملائیں تو صحیح لیکن ملانے کے لیے بھی لوگ وہ باتیں کرتے ہیں جو کی شریعت اجازت نہیں دیتی میں نے تھوڑا بڑا ایک نپاتولہ جملہ بیان کیا ہے تو کون سی بات کرنی ہے ملانے کے لیے بھی اس کا علم سیکھنا بھی ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ملے نہ ملے بات کی باتیں ماض اللہ ملانے والا ہی ایسے باتیں کر گیا جس سے وہی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا اور عذاب نار جہنم کا مستحق ہو گیا اسی طرح فرماتے مسلمانوں کو مسلمان ہی سے اتفاق چاہیے کفار اور جو مرتد ہوتے ہیں اس سے اتفاق کیسا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اوس اور خزرت کو تو ملا دیا مگر صحابہ کرام کو منافقین اور مسلمہ قذاب کے جو لوگ تھے ان سے نہ ملایا ان سے چھانٹ دیا بڑی پتے کی بات بتائیے اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کے ان فرمودات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما ہے اے ایمان والو یعنی یا من یہ بھی ہمارا ایک اس سلسلے کا ایک حصہ ہوتا ہے جس سے میرے مدنی پل آپ تک پہنچے آئیے کالس لیتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام زہرہ کاڑیا ہے میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں ماشاء اللہ مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ میرے رقہ کلام مدنی چینل پر اپنی برکتیں رہا ہے نگرانی شعبہ سے میرا یہ سوال ہے جن اسلامی بہنوں کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا یہ پڑھنے سے قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا یا نہیں جو فلما دیتی ہے میری اور میری بہنوں کی عالمہ بننے کی دعوت اللہ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی بہنوں کو عالم عالمائے باعمل بنائے اور مبلغ دعوت مبلغات دعوت اسلامی بنائیں جو قرآن کریم جن کو صحیح پڑھنے نہیں آتا وہ باتوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے پڑھتے انگلی پھیر رہے ہوتے ہیں اگر وہ درست بسم اللہ شریف پڑھ رہے ہیں تو وہ بسم اللہ شریف درست پڑھنے کا تو ثواب ملے گا لیکن چونکہ وہ قرآن پڑھی نہیں رہے جو لکھا ہوا ہے وہ تو نہیں پڑھ رہے تو اس کا ثواب ان کو کیسے ملے گا ہاں البتہ با اگر آپ قرآن کریم لے کر بیٹھے ہیں تو اور آپ کی نیت بھی ہونی چاہیے تو انشاءاللہ شاء قرآن کریم کو چھونے کا ثواب پھر اچھی نیت سے قرآن کریم دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے کا ثواب بسم اللہ رحمان رحیم صحیح پڑھ رہے ہیں تو اس کے صحیح پڑھنے کا ثواب ان ملنے کی امید ہے پیارے نگران شرا کا سلسلہ بھی بڑا ہی پیارا ہے اور اس سلسلے کا نام میرا رب کا کلام یہ بھی بڑا پیارا ہے آپ کا سلسلہ دیکھ کر مزید قرآن پاک پڑھنے کا جذبہ بڑھتا ہے اور اس پر ایک توجہ جاتی ہے کہ قرآن پاک ہمارا کہاں تک درست ہے بڑی پیاری رہنمائی ہے آپ کی اللہ تبرک تعالیٰ, تعالیٰ آپ کو برکت نصیف فرمائے میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ بعد اسلام بھائی سے ملتے ہیں کہ بھائی میں گجراتی میں قرآن پاک پڑھنا ہے وہ عربی میں نہیں پڑھے ہوئے تو کیا وہ گجراتی میں قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں اس کا خلاصہ فرما دے یا ہندی میں جزاک اللہ و خیرہ آمین بھائی یہ میرے علم میں ہے یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ کروڑوں مسلمان مجھے جو میرا اندازہ ہے ہند میں ایسے ہیں کہ جن کو اردو دیکھ کر پڑھنے نہیں آتی تھی مگر اب اردو وہ دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں جنہیں انگلش پڑھنے نہیں آتی تھی وہ انگلش دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں مگر جب قرآن کی بات آتی تو کہتے کہ ہم گجراتی میں پڑھیں گے نہ قرآن کریم آپ کو عربی میں ہی پڑھنا اور سیکھنا ہے بس یہ ذہن بنا لیں آپ اب اس کا جو ترجمہ ہے یہ اگر درست ترجمہ کسی اور زبان میں اگر لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے ترجمے کے ذریعے آپ قرآن کریم سمجھنے کی کوشش کریں اگر وہ صحیح سنی عالم کا ترجمہ قرآن موجود ہو تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے جیسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں تو وہ گجراتی میں پڑھ لیں گے یا ہندی زبان میں پڑھ لیں گے لیکن عربی پڑھنے نہیں آتی تو یہ تو کتنی عجیب سی بات ہے اور اگر خدا نا خاصہ بالکل پڑھنے ہی صحیح نہیں آتا یعنی کچھ بھی نہیں آتا پڑھنے کے لیے ایک آیت بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے تو پھر وہ نماز کیسے صحیح پڑھیں ہوں گے کہ نماز میں گجراتی اور ہندی میں تو قرآن کی تلاوت نہیں نہ کریں گے سورہ فاتحہ تو عربی میں پڑھنی ہے سورہ اخلاص بھی اگر پڑھیں تو عربی میں پڑھنی ہے کیسے پڑھیں گے تحیات بھی تو عربی میں پڑھنی ہے تو ایسا نہ کریں یہ جہاں جہاں بھی دنیا بھر میں مسلمان ہیں بنگلہ دیش میں ہیں ہند میں ہیں پاکستان میں ہیں اور دنیا کے کسی ملک کے اندر آپ آباد ہیں تو قرآن کریم جو عربی میں نازل ہوا اس کو عربی میں پڑھیں سیکھیں وقت تو نکالیں وقت دیں گے تو سیکھیں گے نا دنیا بھر کی لینگویج لوگ فرینچ سیکھ جاتے ہیں جرمن سیکھ جاتے ہیں انگلش سیکھ جاتے ہیں چائنیز سیکھ جاتے ہیں جیپنیز سیکھ جاتے ہیں اچھا وہ ملک والے اردو سیکھ جاتے ہیں جن کو اردو سیکھنی ہوتی ہے یہ سب سیکھ جاتے ہیں عربی زبان سیکھ جاتے ہیں تو قرآن کریم پڑھنا کیوں نہیں سیکھ سکتے ہم اس میں بالکل آپ ہیلے بہانے نہ بنائیں مہربانی کریں اور قرآن کریم جو عربی میں ہے اس کو دروس پڑھنا سیکھنا شروع کر دیں مدست مدینہ آن لائن میں داخلہ لے لیں یا مطلب کسی بھی صحیح عاشق رسول قاری صاحب سے قرآن کریم دروس پڑھنا سیکھیں کال چلائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں زیادہ قطر سے عرض کر رہی ہوں آپ کا سلسلہ میرے رب کا کام بہت ہی اچھا ہے اس میں بہت سی معلومات حاصل ہوتی ہیں آپ سے ارض ہے کہ میں میرا تین سال کا چھوٹا بھائی اور سارے گھر والے قرآن پاک آن لائن سیکھ رہے ہیں اور دوسروں کو سکھا بھی رہے ہیں آپ سے ہے کہ ہمارے لیے استقامت کی دعا فرما دیجئے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ قرآن کریم سارے گھر والے آن لائن جو دعوت اسلامی کی سروس سے اس کے ذریعے سیکھ مبارک ہو مدنی نتیجہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے کہا کہ ہم سکھا بھی رہے ہیں تو سکھانے کی اجازت ملے گی تبھی سکھائے کہ سکھانا یہ ایک الگ ایک عمل ہے کہ وہ ایک ٹیچنگ ہے اور اس کے اصول و ضوابط قواعد ہیں تو اس کے لیے معلومات لے لیجئے گا آپ کے خاری صاحب وغیرہ سے بھی جو آپ کو پڑھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکتیں دے اور اوروں کو بھی اس طرح قرآن کریم درست سیکھنے اور پڑھنے کے اللہ توفیق طا کرے قول چلائی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ احمد رضا تعریف کر رہا ہوں بابل کراچی سے نگرانی سے میرا سوال ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا دل بہت چاہتا ہے مگر شیطان یہ کرنے نہیں دیتا اگر کرتے بھی ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد دل اکٹھانے لگتا ہے ایسی صورت میں کیا کیا جائے براہ کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیں شیطان کا تو کام ہی نیکی سے روکنا ہے <laughs> وہ کون سا نیا کام کر رہا ہے آپ کے ساتھ ہر ایک کو نیکی سے روکتا ہے اور جو خود کہتا ہے قرآن کریم میں اس کا ایک بیان اس کا ایک جملہ نقل کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف بڑھے گا خود کہتا ہے کہ میں اس کی راہ میں رکاوٹ بنوں گا میں اس کو تیری راہ سے بہتاؤں گا اس کا تو اعلان ہے اس کا تو دعویٰ ہے کہ میں بیکاؤں گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچنے کی بہت ساری صورتیں بیان کی اللہ شریف پڑھتے رہے اور عرض اللہ مین الشیطان الرجیم پڑھیں اور اس کے خلاف کریں دیکھیں ریزسٹ کریں وہ بھی تو آپ کو روک رہا ہے نا آپ کیوں رہے ہیں تھوڑا تو کانفیڈنس اللہ کی مدد کے ساتھ اس سے دعا کرتے ہوئے با وضو رہتے ہوئے آپ تھوڑا کانفیڈنس استعمال کریں اور ریزسٹ کریں اس کو دھکیلیں وہ آپ کو پیچھے دھکیل رہا ہے آپ کمزور نہ پڑیں ایمان کی قوت کے ساتھ اس کو آگے دھکیلیں پڑے ہٹ اس کو پڑے ہٹائیں اور آگے بڑھیں آگے بڑھیں آگے بڑھیں, بڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالی وہ آپ بڑھتے چلے جائیں گے انشاء اللہ عز و عز و عز. اور اس کے ساتھ نفس بھی اللہ نے چاہ تو آپ کے ساتھ پھر تعاون کرنا شروع کر دے گی یہ, یہ آتا ہی رہتا ہے ڈھیٹ ہے مکار ہے ہم انشاءاللہ اس کے عنوان پر پورا ایک سلسلہ شروع کرنے کا ہمارا ذہن ہے لیکن وہ اس کی پوری تفصیل ہے مگر انشاءاللہ اس کا پورا ایک سلسلہ شروع کرنے کا ذہن ہے یہ ڈھیٹ ہے مکار ہے یہ مسلط ہے ہم پر اور ایک امتحان بھی ہے کہ ہمیں اس سے لڑنا ہے ہمیں مقابلہ کرنا ہے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب نفس بھی ہے تو جناب خواہشات بھی ہیں بھائی انہی سے تو لڑنا ہے ان سے تو مقابلہ کرنا ہے جب سردی آتی ہے تو اتنی تمیز ہے کہ گرم کپڑے پہن لیں ٹھنڈے گرم کی تمیز ہر چیز کی تمیز ہے تو یہ تو ان پر مسلط ہے ہمیں تو اس کے خلاف کرنا ہے اور اور کھلا دشمن نہیں ہے ہمارا اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں فرما دیا ہے تو ہمیں تو اسے مقابلہ کرنا ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں بالکل نہ مطلب پیچھے نہ آگے بڑھیں مرد کلندر کی طرح جوان مردی کی طرح اور کہتے واگے آگے اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے یو ہمت کر کے آگے بڑھیں اور بالکل پسپا کریں اس کو آپ حالت جنگ میں ہم سب حالت جنگ میں ہمارا دشمن شیطان ہے یہ اپنے ماوینی کے ساتھ جو اس کا تعاون کرتے ہیں نا جانے کس کس کے ساتھ مل کر یہ ہم کو بکانے کی اکسانے کی اور ہمارے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہم حالت جنگ میں وی آر ان وار ہم شیطان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں ہماری شیطان کے ساتھ جنگ ہے اور ہم جنگ میں ہی ہیں اور یہ لائف ٹائم ہے یہ بتا دو امام احمد بن حمر رحمۃ اللہ تعالی جب آخری وقت تھا تو آپ فرماتے ہیں نہیں نہیں ابھی نہیں تو آپ کے قریب جو تھے اتنے آپ کے شہزادے بھی تھے کہا کہ ارضو کس سے فرما رہے ہیں کا آیا تھا دیکھیں امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ تعالی بڑے اللہ کے ولی ہیں کتنے بڑے اللہ کے ولی میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں شیطان وہ کہہ رہے ہیں نہیں ابھی نہیں تو کہا ارضو کس سے فرما رہے ہیں کہ شیتان آیا تھا کہنے لگا احمد تو نصیب والا جب اسے ایمان سلامت لے کے جا رہا ہے تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی میری روح میرے بدن میں ہے ابھی ایمان پر میری روح نکلی نہیں ہے میں تج سے ابھی غافل نہیں ہوں یعنی یہ ہمارے بزرگوں کا حال تھا اتنا وہ کلوز آئی کے ساتھ اس شیطان کے ساتھ اپنی لڑائی کرتے تھے اور اس کے مکرو فرے پر نظر جماتے تھے اسی میں ریاضت کا درس ہے اسی میں مجاہدے کا درس ہے جو ریاضت و مجاہدے کی جو باتیں کرتے ہیں یہ ریاضتیں مجاہدے ہوتے ہیں کہ اس کے مکاری سے بچنا ہے یہ بڑا مکار ہم غا... یا ہم چکے اس سے ہم پر حملہ کیا ہم پیڈر پہ حملہ کریں گے یا پستہ ہوتا چلا جائے گا ہے جو نافرمان فرمان مردود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ تو اس کو بالکل آپ نے اپنے اوپر مستت نہیں ہونے دینا اور امام احمدین حمبر رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے پائے کے ولی ہیں اتنے پائے کے ولی ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص جو گناگار تھا جرنا جا رہا تھا نیچے کی طرف جو پانی بہتا ہے وہ بیٹھ کر منہ ہاتھ رہا تھا اس کی نظر نیچے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ تعالی علیہ پر پڑی حضرت وہاں وضو فرما رہے تھے تو اس نے دیکھا کہ میرے گن میں گناگار سیاکار شخص میرے ہاتھ و پاؤں سے لگا ہوا پانی حضرت تک پہنچ رہا ہے یہ درست نہیں ہے وہ وہاں سے اٹھا اور نیچے کی طرف چلا گیا حضرت سے آگے کہ حضرت کے بدن سے لگا ہوا پانی مجھ پر آئے گا میں اس کو لوں گا مجھے برکتیں ملیں گی جب انتقال کر گیا تو اس کو خواب میں دے کا کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ نے لگا کہ اس امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی لے کے ادب نے مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور بخشش دلوا دی ادب سے بخشش ہو گئی یہ ان کا مقام اور دوسرا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ہو کرام ہوتے ہیں ان کا ادب جو لوگ اولیا کرام وہ نیک لوگوں کے لیے زبان درازے کرتے ہیں بکواسے کرتے ہیں جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں نہ ان... اچھا بکنے والوں میں ایک تعداد ہوتی ہے ان کو اپنا غسل کرنے نہیں آتا خود کو پاک کرنے نہیں آتا نہ اپنے ناپاک کپڑے پاک کرنے آتے ہیں نہ ان کو اپنی نماز پڑھنے آتی ہے نہ انہیں دیکھ کر قرآن پڑھنے آتا ہے مگر جب ان کو تبصرہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو کسی مطلب نہ, نہ مطلب اللہ کے نیک بندے کو چھوڑتے ہیں نہ مولوی کو چھوڑتے ہیں نہ عالم کو چھوڑتے ہیں نہ مسجد کے امام کو چھوڑتے ہیں ان کے تبصرے سنو پھر آپ وہ لگے گا جناب ان کو سب کچھ پتا ہے اب کچھ ان کو کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا ان کے اندر بس ایک خباس بھری ہوئی ہوتی ہے جو اللہ کے نیک بندوں کے لیے نکال رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ کے نیک بندوں کی عزت کرنی چاہیے اولیاء کرام کی تعظیم کرنی چاہیے ان کا ادب کرنا چاہیے ایک وقت جب لوگ ان کے پاس جاتے تھے تو سر ڈھام کا جاتے تھے آج وہ بھی بدقسمتی کے ساتھ یہ بھی طریقہ ایک طرح سے جاتا رہا اب لوگ نہیں ٹوپی اوپی بھی نہیں پہنتے امامہ تو اللہ نصیب کرے دعوت اسلامی کی برکتیں ہیں شاء ساتھ پر اماما بھی سجی جائے گا تو یوں مطلب کہ پہلے لوگ بہت ادب کرتے تھے اللہ کے نیک بندوں کا اب ایک عجیب قسم کا کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے اور مذہبی طبقے کے بارے میں ایک اتنا مسکنسپشن ڈیولپ کیا جا رہا ہے اور اتنی عجیب و غریب کیونکہ وہ, وہ آپ کو قرآن و حدیث کی باتیں کرتے اللہ کے نیک بندے اولام کرام اور اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے قید ہے حالانکہ حدیث پاک ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی واضح حدیث موجود ہے دنیا مومین کے لیے قید کھانا ہے کافر کے لیے جنت ہے اور جب ہمیں ہمارے علماء ہمارے مبلغین عاشقان رسول جب ہمیں اسلام اور دین کی تعلیمات پہ عمل کرنے کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سختی پیدا کر رہے ہیں آپ کو قید لگتی ہے اور جب ایسا طبقہ جو بالکل دین سے دور اور دین پر چلانے والوں سے جو بےچارے اور ان کو ان کے دلوں میں ان کے پتہ نہیں نفرتیں بھری ہوئی ہیں اب ان کی گفتگو کو سنتے کو لگتا ہے یار یہ بڑی آزادی کی باتیں کرتے ہیں اس سے بعد مذہبی لانے والے لوگ بھی آ جاتے ہیں مادو کے ساتھ مگر ان کو کوئی تمیز نہیں ہے انہوں نے کیا پڑھا ہے قرآن کو کیا پڑھا ہے حدیث کو کیسے پڑھا ہے قرآن کو کیسے پڑھا ہے حدیث کو کہ جو, جو باتیں چودہ سو سال تک ہمارے اولیاء کرام اور آئم مشتین اور بزرگوں کو جو بات نظر نہ آئی یہ آج اس چودہ صدی اور پندرہویں صدی میں ان کو نظر آ جاتی ہے اور گمراہ کر رہے ہوتے ہیں آکا صلی اللہ تعالی کی پیاری امت کو بڑا خوبصورت شہر ہے لباس خضر میں یہاں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں رہزن لوٹ مار کرنے والے کو لباس خضر میں یہاں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں اگر جینے کی خواہش ہے کچھ پہچان پیدا کر پتہ نہیں چلتا ایک ساتھ بیٹھے کو غیر شرعی سفر مطلب شرعی سفر کو بے گھر محرم کے کہہ رہے کہ ٹھیک ہے کر لو عورت کو اجازت دے رہا ہے بے پردگی کو پروموٹ کر رہا ہے بے پردگی اس کے ندی کچھ بھی نہیں ہے یہ اس کے ندی کچھ بھی نہیں ہے وہ اس کے ندی کچھ بھی نہیں ہے اس کی بھی اجازت ہے اس کی بھی اجازت ہے آپ کو نہیں تھوڑا سا اسٹرائک ہوتا کہ کیسے اس کی نے کیسے جائز کر دیا کیسے اچھا ہمیں اسٹرائک ہوتا بھی ہے مگر کیونکہ ہمارے مطلب کی بالوں کا بات ہوتی ہے ہماری نفس کو پسند ہوتی ہے ہمیں اس میں آزادی مل رہی ہو جاؤں گا نہیں نہیں یار یہ صحیح بولتا ہے یہ صحیح بولتا ہے ارے کیا صحیح بولتا ہے علماء مفتیان نے مفسرین محدثین یہ سب منع کرتے ہیں یہ صحیح بولتا ہے اجر جینے کی خواہش ہے کچھ پہچان پیدا کر اللہ کریم اللہ کرم کرے اور ہمیں اسلام کی روح اور دین کی صحیح تعلیمات کو سمجھنے کی تخفیق عطا کرے دعوت اسلامی سے جڑے رہے آشیق رسول سے جڑے رہے قرآن کریم پڑھنا سمجھنا پڑھیں سلاۃ الجین جو جب آپ کو ہم دے, دے تو رہے لیں پڑھیں پڑھنا شروع تو کریں روز کے ایک دو تین چار جتنے صفحات پڑھ سکتے پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرآن کا فہم قرآن کا نور قرآن کی برکتیں ان اللہ راستہ دکھائیں گی اور یہی وہ عظیم کتاب ہے جو راستہ دکھاتی ہے تو اس کی آیات پھر اس کا ترجمہ پھر اس کی تفسیر بھی تو پڑھیں گے نا کہ مقصد کیا اس کا بہت مزے کو مزہ آ جائے گا کون چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد فضل الطاری میر بخار سے کر رہا ہوں مدنی چینل کا سلسلہ میرے رب کا کلام چل رہا ہے ماشاءاللہ اور ساری معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے الحمد للہ قرآن کریم کے بارے میں ملخص. نگرانی شروع کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سورہ ملک کی تلاوت کی جاتی ہے تو سورہ ملک کی تلاوت میں کہ یہ پڑھنے آ لے گی یہ شفات کرے گی پڑھنے والے اور سننے والے کے لیے برابر شفاعت کرے گی یا پڑھنے والے کے لیے ہی شفاعت کرے گی رہنما جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام و اللہ, اللہ وبرکات دیکھے روایت میں پڑھنے کا تو لفظ ہے تو میں پڑھنے پر ہی عرض کروں گا جو روایت میں ہے البتہ سننا یہ بھی کسی فضیل سے خالی نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سنا بھی کرتے تھے آپ سے سننا بھی ثابت ہے مگر جو حدیث میں جو فضیلتیں لکھی ہیں پڑھنے کے حوالے سے وہ اپنی جگہ پڑھنے والے سے متعلق لکھی گئی ہے کال چلائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں نام محمد مزمین ابتواری ہے میں لوترا پنجاب پاکستان کر رہا ہوں. سے یہ عرض ہے کہ فراط الزین کی تین آیا پڑھنے سے ایمان پڑھنے والے تین آیات والا مدنی انعام ہو جائے گا مففرت کی دعا فرمائے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبر وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کے والی صاحب کی بے حساب مففرت فرمائے قرآن سرات و جنان کی بھی اگر کوئی تین آیات ترجمہ تفصر کے ساتھ پڑھ لیتا ہے بالکل اس کا مدنی انعام پر عمل ہو جائے گا کال چلائی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرے رب کا کلام سلسلہ بہت ہی پیارا ہے لیکن شناح کا یہ سلسلہ دیکھ کر الحمدللہ سو سجل قرآن کریم تلاوت کرنے کا ایک نیا جذبہ جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے اور خاص طور پہ جو آج سورہ ملک کے حوالے سے یہ بات چیت چل رہی ہے تو الحمدللہ اللہ سجل میرا کئی سالوں سے معمول ہے سورہ ملک کی رات کو تلاوت کرنے کا یا سننے کا باقی یہ بھی عرض کرنی ہے کہ سورہ ملک کے شان نزول کے حوالے سے اگر کوئی واقعہ تفسیر میں ملتا ہے تو وہ بھی اگر آپ بیان فرما دیں تو مدینہ مدینہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کہہ رہا تھا جی میں نے مجھے ابھی اس میں سورہ ملک کا شان نزول کہیں مکہ میں نزول ہے مکہ مکرمہ لیکن کہیں اس میں شان نزول کی میں نے ہیڈنگ دیکھی ہی نہیں ہے لہذا میں کیسے بیان کر سکتا ہوں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلسلہ میرے رب کا کلام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے نگرانی سورا سے عرض ہے کہ ترجمہ کنز الامان وہ صرف اکیلے پڑھ سکتے ہیں یا قرآن پاک کی آیت کے ساتھ ترجمہ و تفسیر پڑھنی چاہیے یا صرف ترجمہ یا صرف ترجمہ قرآن پڑھنا پڑھنا کوئی چاہتا ہے تو کیا وہ قرآن کا ترجمہ صرف ترجمہ پڑھ سکتا ہے جواب عنایت فرما دیجئے ترجمہ پڑھنے میں تو کوئی محنت نہیں آئے گی ترجمہ کنز المان بھی اگر صرف اردو میں وہ پڑھتا ہے لیکن جو قرآن کریم کی آیت جو تلاوت جو قرآن کریم ہے عربی وہ جو پڑھنا ہے اس کا ثباب تو اس کے پڑھنے میں نا اور ترجمہ خود جب وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے پڑھ رہا ہے تو وہ بھی ایک نیک عمل تو ہے ہی کہ وہ جو کر رہا ہے وہ ایک نیک عمل ہے اس نیک عمل کا انشاءاللہ شاء تو اس کو ملے گا اس عمل کا لیکن وہ تلاوت جو قرآن کریم ہے عربی وہ اس کے پڑھنے میں اس پڑھنے پر موقف رہے گا جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد ہند نیازی کابینا مدھیہ پردیش سنگولی شہر سے عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ عز کیا ہی خوب سلسلہ میرے رب کا کلام ہے اپنا فیضان عام کر رہا ہے مقبول عام سلسلہ ہے پیارے پیارے نگرانی شورا سلسلے کو فرما رہے ہیں نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض میرا یہ ہے کہ میرے علاقے کے اندر الحمد اللہ مدنی کام ابھی نیا نیا شروع ہوا ہے الحمد اللہ عصل در سے جاری و ساری ہے مسجد کے اندر اور صبح سدائے مدینہ لگ رہی ہے اللہ اب میں حرضیوں کر رہا ہوں کہ درس کے فورن بعد یا درس ہوتے سے سورہ ملک شریف کی اجتماعی طور پر تلاوت کرنا ایسا کیسا رہے گا یا پھر درس ہونے کے بعد دعا ہونے کے بعد سورہ ملک شریف کی تلاوت کی جائے اور سنی جائے برائے مہربانی رہنمائی فرمائیے اللہ کریم آپ کے یہاں مدنی کاموں میں برکتیں عطا فرمائے اور سورہ ملک ہمارے یہاں عموما مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑی جاتی ہے اگر مغرب کے بعد یا آپ وہ آپ کے مدسمدینا بالیگان کی ترکیب اگر سے جو صبح میں بعد وغیرہ ہوتی ہے اور یہ تو رات کو پڑھنی ہے تو عشاء کی نماز کے بعد بھی جو درس ہوتا ہے تو درس دے کر بھی سوریہ مل کی تلاوت کے لیے آپ اسلامی بھائیوں کو بٹھائیں تو انشاءاللہ یہ بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گا وہ پڑھیں اور ناظرین بھی جنہوں نے اب تک نیت نہیں کی تو سوریہ ملک کی تلاوت کی نیت کرے نہ صرف آج بلکہ روز اچھا چھوٹ جائے دوبارہ پڑھے لیکن میں آپ کو عرض کروں نا اگر فکر مدینہ کی عادت بنائیں نا جو شروع کی تھی ابتدا میں نے سلسلہ شروع کیا تھا اگر مدنی انعامات پر عمل کرنے کی عادت بن گئی تو جب روزانہ دیکھیں گے اچھا سورہ مل کی تلاوت رہ گئی ہے تو جنا سور کی تلاوت انشاءاللہ یاد آ جائے گی اور ہم اس کو پڑھ لیں گے میری معلومات کے مطابق جہاں میں نے دیکھا ہے الحمد العالمین سنت کا روز کا معمول ہے سورہ ملک کی تلاوت آپ کو ماشاءاللہ سورہ ملک میں نے جو سنا ہے آپ کو زبانی بھی یاد ہے سورہ یاسین کم و بیش آپ روز پڑھتے ہیں اور سورہ ملک بھی آپ روزانہ اس کی تلاوت آپ کے معمولات میں شامل ہے تو کبھی کبھار جیسے کوئی نہ پڑھی ہو تو اس کا میرے علم میں نہیں ہے لیکن میں نے تو نارملی طور پر پڑھتے دیکھا ہے امیر سنو کو جب جب دیکھا ہے اور سنا ہے تو امیر اسلو سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی اس میں ایک ترغیب موجود ہے اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کا فیضان عطا فرمائے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے دعوت اسلام کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے آمین بی ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی الحبیب صلی اللہ علیہ علام